بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, محمد مبارك وسلم الدرس الثالث عشر تيروان سبق المفرد الجمع الغائب المخاطب المتكلم المذكر المؤنث اب دیکھتے ہیں یہاں حامد يذهب حامد وعلي وحاشم يذهبون آمنت تذهب آمنت ومريم وزينب يذهبنا أنت تذهب أنتم تذهبون أنت تذهبين أنتن أنت تذهبنا انا تمرین رقم واحد نمبر ایک اکمل بوضع المضارع الى آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے فعل کو استعمال کر کے لیکن مظارے میں یعنی فیل مظارے استعمال کیجیے اس کو منسوخ کرنے اس کی نسبت کرنے کے بعد مناسب ضمیر کی طرف یعنی ید حب آئے گا ید حب نہ نمبر ایک فی اعتینا ای جامعاتی یا عائشہ کتنے بجے تم جاؤ گی یا جاتی ہو یونیورسٹی اے عائشہ سبق کے بعد اسٹیڈیم میں جاتے ہیں انا ارحب الاسوقی یوم الجمہ فقط میں صرف جمعہ کے دن بازار جاتا ہوں متا تد حبون زیارت المدیر یا تم پرنسپل uh, کی زیارت یعنی ان سے ملاقات کے لیے کب جاؤ گے اے بھائیو؟ امی الى المستشفى کل میری والدہ ہر روز ہسپتال جاتی ہے اس لیے کہ وہ بیمار ہے الى کل مسائن یا بناتی اے میری بیٹیوں کیا تم ہر شام لائبریری جاتی ہو لما لا لب الاباس عباس عباس تم ہمارے ساتھ ایئرپورٹ کیوں نہیں جا رہے ہو نذهب الى ہم یونیورسٹی جائیں گے اجرت کی گاڑی یعنی ٹیکسی کے دریا سے جملہ نمبر نو ابی یزحب الاسنا فصل عاشراتی میرے ابو 10 بجے فیکٹری جاتے ہیں المسنا کارخانہ فیکٹری اخواتی بلحافی میری بہنیں بدری جاتی ہیں نمبر دو بشق نمبر دو اکمل فعل مدارع مناسب آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے مناسب مدارے رہ کر خالی جگہ یا سیدیب قرۃ القدم کل ہم ہر شام فٹ بال کھیلتے ہیں افی مہاج الجام آتی تسکن یا اخوان کیا یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تم رہتے ہو اے بھائی تاجر یعنی دکاندار نو بجے اپنی دکانیں کھولتے ہیں یخب المدرس الرسا اخواط الحمت یاد رسن بل جامع آتی حمزہ کی بہنیں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں انا اکرا القرآن کلبا ہین فی ای محطت تنزل یا سیدی جناب آپ کون سے سٹاپ پہ اتریں گے اختی تفہم ثلاثہ لغات میری بہن تین زبانیں سمجھتی ہے من ای اضاعت تسمعن الاخبار یا فتیات اے لڑکیو تم خبریں کون سے سٹیشن سے کون سے ریڈیو سے سنتی ہو کون سے سٹیشن سے سنتی ہو نمبر تین سحح الجملالعاتیات آنے والے جملوں کی تصحیح کیجئے یا مریمو عطاف رقم حاطف المدیرتی کی بجائے کہیں گے رقم الفصل قبل دخول طلبہ کلاس میں استاد کے داخل ہونے سے پہلے داخل ہوتے ہیں اس کا اس کی تصحیح ہوگی الفصل قبل دخول ریسی اب تو بات یخر فسعت الواحدی لیڈی ڈاکٹر ہسپتال سے ایک بجے نکلتی ہیں اب تو بات یخرا کی بجائے ہوگا یخرسن یا یا طالبات فی نئی طالبات آخری لائن میں بیٹھتی ہیں یا جلس ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے تجلس الطالباتو آئے گا احترہ یا اخوانو کی بجائے اینتونا یا اخوان تم کہاں جاتے ہو اختی یا مدرسۃ کی بجائے في تد روی استعمال ہوگا مادہ تک یا بناتی مادہ تک یا نی مادا تا یا عباسو کی بجائے مادا تا یا عباس عباس تم کیا کھاتے ہو ناہنو اشرب القہوت اک اللہ صباحن کی بجائے استعمال ہوگا ناہنو نشرب القہوت اک اللہ ہم کہوا پیتے ہیں ہر صبح سطرج او ابی من ریاد الاسبوع القادمی کی بجائے سیرج او آئے گا سیر جے او ابی من ریاضی تمرین رقم اور با مشق نمبر چار عمل ما یلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے یا اس کا ترجمہ کریں گے منترجہ ذیل پہ غور کیجیے یزحب یا یہ حرف المزار آتی اس کو حرف مزار آ کہیں گے حرف المضارعہ آ یا پھر زہابا پھر زمیر المستر اس میں ضمیر مستطر ہے پوشیدہ ہے ید شروع میں یا ہے پھر یا جو حرف مداریہ ہے پھر زہابہ اور پھر واؤ جو ہے یہ فائل ہے اور نون زبرنا یہ علامت الرف یہ رفع کی علامت ہے تد کی تا اس کو حرف مداریہ کہیں گے پلس زہابا پلس زمیر مستطر پوشیدہ ضمیر یدہبنا یا پھر حرف مداریہ پھر زہابا پھر نون زبرنا یہ نون زبرنا جو ہے یہ فائل ہے بہرحال اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ سب میں زمیر پوشیدہ تصور کی جائے اور اسی پوشیدہ زمیر کو فائل قرار دیا جائے بجائے اس کے کہ ید حبنا کا نون زبرنا فائل ہے اور یہ کہا جائے کہ ید ابونا میں جو واؤ ہے وہ فائل ہے یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ ید ہبونا میں ہم زمیر پوشیدہ ہے وہ فائل ہے اور ید حبنا میں ہنا زمیر پوشیدہ ہے وہ فائل ہے اور ترد میں انت زمیر پوشیدہ ہے وہ فائل ہے بہرحال ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے اس کے مطابق تد حبو میں جو تا ہے وہ حرف مداریہ کہلائے گا پھر آگے زہابا پھر ضمیر مستطر تو اس میں ضمیر کو شیدہ مانتے ہیں تر حبونا میں تا کو حرف مزاریہ کہا گیا ہے پھر زہاب ہے پھر واؤ جو ہے وہ فائل ہے اور نون زبر نا یہ علامت رفع ہے یہ رفع کی علامت ہے کہ یہ نون زبر نا کا باقی ہونا نون زبر نا کا یہاں موجود ہونا یہ اس کی اصلی حالت ہے کیونکہ حالت نصب میں اور حالت جزب میں اصل میں جو نون زبر نہ ہے وہ فیل مدارے کے آخر میں باقی نہیں رہتا اس لیے اس کو نون زبر نہ کے باقی رہنے کو علامت رفا یعنی حالت رفا میں ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے کہ یہ اس وقت فیل مدارے اپنی اصلی حالت میں ہے جب تبدیل شدہ حالت میں جاتا ہے تو آخر سے نون زبرنا ڈراپ ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تز کی تا حرف مداریہ ہے دہابا ہے پھر یا جو ہے اس کو فائل کہا ہے انہوں نے اور علامت رف یہاں نون زبر ہے تز تا حرف مداریہ ہے دہابا یہ پلس زہابہ ہے پھر پلس نون ہے اور نون یہاں فائل ہے اظہاب میں آ حرف مزارع ہے پھر زہابہ پھر ضمیر مستطر ہے یہاں وہ کہتے ہیں کہ اظہبوں میں ضمیر پوشیدہ ہے نظہبوں میں نون کو حرف مداریہ قرار دیا گیا ہے پھر زہابہ ہے پھر ضمیر مستطر ہے وہ اس ندہ میں نخنو جو ہے اس کو ضمیر مستطر اس میں ضمیر مستطر ضمیر کو پوشیدہ قرار دیا گیا ہے الکل مات تو الفاظ تیارۃ اجراتی ٹیکسی صف صف کو کہتے ہیں لائن سطر جمع اس کی صفوف اخیرا لاس کے معنی میں تاخیر اخری یا اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین